حربر عبارت پڑھا جی جناباہ جیلا مشہور تھی تو مسنا کر سو ہوں مسینا بن دیا جی مسی تو مسنہ میم آخر سی جناب چلو جی بندی ہو جاتی مطلب کوبر زیرا لگی نے زبر ویک کے زیر ویخ کے پڑھ دیا جی زبردی پڑی جاتی چلو اگلا مکمل کر لو زبرہ سیرہ تو بغیر میرے کو کتاب جہی ہوئی تو پہلے مسنہ سو مسنا ہے کی گل ہوئی اچھا چلو میں اچھا مہربانی فرم پڑھو گا